وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله اسمي العليم من الشيطان الرجيم من أمزه ونفقه ونفقه فمن زخدها عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروف سی مرکز الدراسات اسلامیہ کے میرے نوجوان ساتھیوں اور عظیم الشان اجلاس میں شریف تمام برادران اسلام اور اسلام میں سب سے پہلے اللہ تبارک و کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس نے ہمیں اور آپ کو دین کے حوالے سے کچھ باتیں سننے سنانے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی اور پھر میں سید کے جو ذمے دار ہیں ان کے حسن انتخاب کی داد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے مجازد رمضان کے لیے اس مرتبے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے جنت اور جہنم یہ بہت ہی اہم بہت ہی ضروری اور مہینے سے بہت ہی مناسبت رکھنے والا موضوع ہے جنت اور جہنم یہ ایسا موضوع ہے کہ پرانی مجید کی بیشتر صورتوں میں آپ کو جگہ جگہ یہ مضمون ملے گا قرآن مجید کی بہت کم صورتیں ایتی ہیں کہ جس میں جنت اور جہنم کا تذکرانہ ہو شائع کروں اور حادیث ایتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے مناظر کا نقشہ کھینچا ہے مگر افسوس کہ ہمارے علماء اکرام کو اس موضوع پر کہنے کی بڑی تو توفیق کھم ملتی ہے ہمارے ممبروں سے جمعہ کے خدواہ کو ہمارے ہمارے جنت اور جہنم پہ جس موضوع کو افسوس ہے کہ اس موضوع کا تذکرہ ہمارے اسٹیجوں سے آج کبھی کبھی ہوا کرتا ہے قرآن مجید نے جہنم کا تذکرہ انار کے لفظ کے ساتھ 120 سو مرتبہ کیا اور جہنم کے لفظ کے ساتھ بہتر مرتبے کیا اور اسی طرح جنت کا تذکرہ لفظ جنت کے ساتھ جنت کے نام کے ساتھ پینسٹھ مرتبہ زیادہ ہماری مجلسوں میں ہماری گفتگو میں جنت اور جہنم کا تذکرہ آئے اس سے دل نرم ہوتے ہیں اس سے آخرت یاد آتی ہے اور دنیا کی بے سبھی کا انسان کو پتہ چلتا ہے اور یہ آدمی کے ایمان کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جنت اور جہنم پر ایمان رکھے بخاری و مسلم کی حدیث ہے ابدا بن اسامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من شهد ان الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں وان محمدن عبده ورسوله اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہو کہ کے کے بندے اور اس کے رسول اللہ کے بندے ہیں اس کی بندی کے بیٹے ہیں اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلیمہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کن سے پیدا کیا وہ اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ عشاء السلام اللہ تعالی کی پیدا کرتا روحوں میں سے ایک عظیم روح ہے اور ان جنت حق وہ حق اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت بھی بر حق ہے اور جہنم بھی بر حق ہے جس شخص کا یہ ایمان ہو جس شخص کا یہ عقیدہ جنت دے دے گا تو بھائیوں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر ایمان مان پر نجات کا دار و مذاق دیا ہے ان میں سے جنت اور جہنم بھی ہے آئندہ آئندہ جنت پر روٹی ڈالی جائے گی آج کا ہمارا موضوع ہے جہنم. جہنم, اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کا, آخری انجام, کافروں اور کا ٹھکانا, اللہ تعالیٰ کے اور اس کی گرفت اور پکڑ کا وہ سب سے بڑا مذہب ہے کہ جس کے تذکرے سے جسم کے روٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں انسان اپنی ساری لذتیں بھول جاتا ہے انسانی زندگی میں اس کے تذکرے سے ایک طرح کا اشتہار اور ایک طرح کی, پیدا ہو جاتی ہے. اس سے بڑی کی ہو نہیں سکتی کہ انسان اس جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا مستحق کرا جائے قرآن مجید نے کہا جن کا جو جہنم سے بچا وہ میں کامیابی وہی ہے خوشبختی وہی ہے سعادت من وہی ہے اور حقیقی کامیابی اسی کی کا ثناء ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے انبیاء رسول علیہ السلام کی بعثت کا سب سے اولین سب سے آخری اور سب سے عظیم مقصد بھی یہی اسی جہنم سے بچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا کہ میری لسان اور شب کی تراتے ہیں جو آہ روشن کرتا ہے آگ جلاتا ہے اس جلدی آنکھ کو دیکھ کر پتنگے اور کیڑے مکوڑے آپ میں آتے ہیں یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ یہ آنکھ نہیں یہ روشنی ہے حالانکہ وہ روشنی سے بڑھ کر آنکھ ہے جس میں ان کی تباہی ہے جس میں ان کی ہلاکت ہے لیکن یہ پتنگے اس کو روشنی سمجھ کے آتے ہیں لیکن بیچارا وہ شخص ان پتنگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ پتنگے ہیں کہ وہ شخص پہ بالب آ جاتے ہیں اور اس آنکھ میں داخل ہو جاتے ہیں اس طرح سوال سلیم صلی اللہ وسلم نے فرمایا میری مثال بھی آپ کی طرف, کی کی طرف, کی کی طرف, کی کی طرف خوشنما نظر آتی ہے رونقیں دنیا کی زیب و زینت مانو دونت تجارت و تاخبان بنگلے گاڑیاں یہ اتنی کشش اپنے رکھتی ہیں کہ انسان اسی کو سب کو سمجھ کر اس کی جانب بڑا چلا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ فرما ہے کہ میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں کہ نادانو یہ جسے تم رونق سمجھ رہے ہو رونق نہیں جسے تم زینت سمجھ رہے ہو زینت نہیں یہ جہنم ہے یہ عذاب ہے یہ تمہاری تباہی ہے اس میں تمہاری تباہی کا سامان ہے میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں مگر تم ہو کے زبردستی جہنم میں جا کے گر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ سے پہلے گزرے ہوئے تمام نہ ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہی ہیں ہمارے اصلاب کرام رحمت اللہ کے علی یعنی مجمعین کی زندگیوں کو پڑھو جہنم وہ چیز تھی کہ جس کا تذکرہ کرنے سے ان کی جان پہ بناتی تھی ہمارے اسلام وہ تھے جہنم کو یاد کر کے رات رات کا بستر پر کروٹے لیا کرتے تھے ان کی نیل ہو جاتی تھی ہمارے اطلاع وہ تھے جاننا کو یاد کر کے اس قدر فرشے علیہ السلام کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ وسلم نے علیہ السلام سے علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو جگریل امین نے کہا محمد میں کیا کہوں تمہیں کیا بتاؤں میک کے بارے میں کہ جب سے اللہ نے جنت بنائی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو یاد کر کے جہنم کے حوالے سے اس قدر بے چین ہوتے اس قدر بے چین ہوتے آپ نے اپنی امت کو بڑھایا کہ لو لوٹالمون آنم لگو اس تم قرین تم کا اے لوگو اللہ کی قسم جو جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ باتیں تم جاننے لگو جو باتیں میرے علم میں ہے وہ باتیں ڈرا دیا ہے جہنم سے آپ صلی اللہ وسلم یہ جملہ دوہرائے جا رہے تھے اندر اندر چھک منا کہ لوگوں میں نے آگاہ کر دیا ہے جس وقت واحد نادل ہوئی قلم بنی ایسے نمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو قبائد تھے خواہش کی ایک ایک, ایک شاخ کا نام لے کر آپ نے نام بنام خطاب کر کے کہا یا بنی کے کہا تھا مسجد کہ میں حیثیت سے دنیا چاہتی ہے دولت چاہتی ہو بیٹی پوچھ لو مانگ لو جس مدن لینا ہے مجھ سے دنیا میں لے لو بیٹی ایسا نہ میں سستی کرو عمل کرنے میں کوداہی کرو اور یہ سمجھو کہ ایسا نہ سوچنا دنیا میں زندگی جب تک ہے عمل کرنے کا موقع ہے اور عمل کر لو اور خود کو نارے جہنم <سلام> سے بچا لو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جہنم کی بڑی صفات بیان کی ہیں آپ نے جہنم کی صفات کو بتاتے ہوئے فرمایا کر سیامت کے دن ہر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا احساس میں لایا جائے گا کہ اس کی ستر کے روز لائیں گے اور قرآن نے کہا دروازے اللہ تعالی نے جہنم کے ساتھ دروازے ہوں گے اور جو اللہ کے نافرمان ہے ان کو ایک ایک دروازے پر گناہوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا اور گنےگار اور نافرمان انسان جہنمی ٹولیوں کی شکل میں آئیں گے زمیوں کی ایک ٹولی ہوگی ڈاکوں کی ایک ٹولی ہوگی تو قورت اور کی ایک ٹولی ہوگی قاتلوں اور کی ایک ٹولی ہوگی اور ٹولیوں کی شکل میں جماعت کر جماعت جہنمی جہنم کی جانب لائے جائیں گے اور بعض خصوص کی روشنی میں یہ بات یہ بتائی ہے طرح سے جہنم کے ساتھ درجات ہیں جہنم کے, اور اپنے اپنی کے دیوان سے سب سے پہلا سبخات ہے جہنم دوسرا طبقہ ہے لفہ جس کا تذکرہ سوربر مہاج میں ہے جہنم کا تیسرا طبقہ ہے متصر میں ہے اور جہنم کا چھٹا طبقہ ہے جہین اور جہنم کا ساتواں طبقہ ہے حامیہ ہاں اللہ قرقی اور دوسرے مقصری نے کہا کہ جہنم کے یہ سات سطح اور لوگ اپنے ہلک ہوگا جسے جہنم کہا جاتا ہے اس میں نا مومن داخل ہوں گے وہ مومن جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور جہنم میں بھیجنا ہوتا ہے مومن وہ جہنم میں جائیں گے مومنوں کے بعد دوسرا طرف یہ یہ یہودیوں کا ہے جسے لبا کہا جاتا ہے لبا میں یہودی داخل کیے جائیں گے اور شہر سعیر, سعیر میں سواد داخل کیے جائیں گے سواد کسے کہتے ہیں خبر کی پرت سورج چار اور مظاہر قدرت کی پرستش کرنے والے اور صبر صبر میں مجوسی داخل کیے جائیں گے مجوسی جو کہ آج کی پوجا کرنے والے اور مشکین داخل کیے جائیں گے اور حافظ جو جہنم کا سچ سے نش جا ہے جسے قرآن نے اکثر کو رقص پر قرار دیا ہے جہنم کس نے جہنم کو آخیں دی جائے گی جہنم بول رہی ہوگی جہنم کو, کو, کو کام دیے جائیں گے جہنم سن رہی ہوگی جہنم کیا بولے گی جہنم کیا بولے گی یہ کر ریامت کے روز جہنم کہے جہنم پکارے گی اور کہے گی کہ میں مسلط بھی گئی ہوں تین طرح کے نافرمانوں کے لیے میں مسلط بھی گئی ہوں تین طرح کے نافلمانوں کے لیے میں بنائی گئی ہوں تین طرح کے نافرمانوں کے لیے, کے نا کے لیے. ہر و سرکش اور, اور انسان زندگی میں دنیا میں تو کے ساتھ عبادت میں شریک کرنے والوں کے لیے اور تیسرا سفر کا جو دوسرے فوٹو گرافی کرنے والے ہیں میں ان کے لیے بنائی گئی ہوں تو جہنم پکارے گی اور جہنم کو بار کر گی اور جہنم دیکھے گی قرآن نے کہا اور قرآن مزید کہتا ہے کہ جہنم جب جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی جہنمی ابھی دور ہوں گے اور جہنم ہمیں شنا کہنے لگیں گے پروگارا اس وقت مجھے اپنی چندر کے سوا اپنی بچاؤ کے سوا کسی اور چیز کے کے کی پہنچا ہے, اس کے پہنچنے کی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہی تھی بڑی چڑان اگر گرائی جائے تو ستر سانس گرتی رہے تو اندازہ کرو کہ اس کی گہرائی کیسی ہوگی جہنم نے इंसान को इंसान आपको चंदन पर प्रार्थना कर सके हरी से में आता है کو سن کر اللہ خانہ نے اسے دو ساتھ لینے کی اجازت دی سات میں ایک مرتبہ اسے ساتھ چھوڑنے کی اجازت دی اور ساتھ میں ایک مرتبہ اسے ساتھ لینے کی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خان وہ دنیا میں تم جو سخت سے سخت گرمی جو محسوس کرتے ہو یہ جہان کے ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے اور دنیا میں سخت سے سخت بھی جو تم محسوس کی وجہ سے سردی اور گرمی سے آرام دہ زندگی جس انسان کی گزری ہوگی تو آرام میں گزرا ہوا انسان اس کو لایا جائے گا جس دنیا میں دنیا کبھی کوئی تھکان کوئی کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں دیکھی ہوگی آرام اور راحت کے سائے میں اس کی زندگی گزری تھی اسے لایا جائے گا اور ایک سیکنڈ کے لیے جانب میں اسے ہوتا دیا جائے گا اور اسے اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا جانتا ہے کہ آرام اور راحت کسے کہتے ہیں وسلم نے مثال دی اور فرمایا کہ کافر کا ایک ایک دانت بتیس دانت ہوتے ہیں کافر کا ایک ایک دانت کے طور پر رہے تین سو چار سو کلو میٹر مکہ کے درمیان کی مدد اس طرح اللہ تعالیٰ آنکھ جتنی امیم ہے آگ جتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ انسان کے مصیبتوں کے بدن کو بھی اسی کی سطح بڑا کر دیں گے تاکہ وہ آزاد شکین اور جسم چاہے کتنا بڑا ہو جسم چاہے انسانی وجود جہنم میں کتنا بڑا ہو جہنم کی آخ ہو that's not allowed نہیں آپ اس میں فرمایا گیا وہاں شام ہوں Bye-bye. چکے اللہ سے بات کر دے ہمیں موت دے دے ہمیں ختم کر دے تو چالیس سال بعد کی توجہ کے بعد مالک یہ جواب سردی کا آپ بھی ہوگا کبھی نفسیاتی تکلیف کیسے ہوگی قرآن نے کہا جہنگم کے, ساتھ, ساتھ،, کے ساتھ, ساتھ ان کے اور شداؤں کو ان کے ان ڈالا جائے گا جن کی پوجا ہوتی رہی جن کی پرستش ہوتی رہی کافر دنیا میں جس درخت کی پوجا کرتا تھا وہ درخت بھی اس کافر کی نظروں کے سامنے جلے گا بھی پرستش کرتا رہا وہ ساری چیزیں نظروں کے سامنے چلیں گی مقصد کیا ہے مقصد اور بچوں کو تکلیف دینا نہیں اور درد and I'm saying لفل فرمائی اور بات کرو کتنی سچائی ہے اس میں کیا کہان شیطان؟ وہ I love you. نیچے تک اسے گرایا جاتا رہے گا محنت سا ہوتی ہے جہاں سے آیا کہ میں نے تمہارے اندر کبھی کوئی خیر ہی دیکھا نہیں نہ شکریہ اللہ تعالیٰ to be able to get done, huh? وہ جہنت سے بچے اچھی بات کے ذریعے سے اچھی گفتگو کے ذریعے سے زبان کا صحیح استعمال زبان کا صحیح استعمال کسی کو اچھا مشورہ دے دینا صحیح مشورہ دے دینا یا کسی کی مصیبت میں Thank you.